وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل مؤدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد فاهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وهواء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرتا اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا قالوها عسموا مني دماءهم وانوالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزت بالسيف بين يضاي الصاعة حتى يُعبد وحدا تحت روم وجوہ علام خالف عمری بمن شبہ سب سے پہلے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اہل حدیث خلق کمیٹی کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ایک عظیم عدیمشان سلسلے کا آغاز کیا یہ دین اسی طریقے سے پھیلتا ہے اور محفوظ رہتا ہے کہ اس کو سنا جائے اس کو سنایا جائے اور پھر جس موضوع سے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے یہ موضوع وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ہم سب کی دنیاوی اور اخروی حیات طیبہ اور حیات سعیدہ کی اساس ہے وہ میری یہ خواہش تھی کہ اس کے لیے کسی عالم دین کا انتخاب کیا جاتا مجھ جیسا ادنا سا طالب علم اس کا حق ادا نہ کر پائے گا لیکن بہرحال یہ موضوع وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدے کے تعلق سے صحیح مفاہیم متا فرمائے اور چونکہ یہ عقیدہ اور یہ توحید ہم سب کی فلاح و نجات کی بنیاد ہے تو اللہ رب العزت ہمیں ہر آن ہر لہذا ہر سانس توحید پر استحکام ظاہر مان لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ دو تین لفظوں پر مشتمل ایک کلمہ ہے لیکن اس کا وزن اس کی طاقت اور اس کی عظمت جتنی بھی ہے دنیا کا کوئی کلام اور کوئی کلمہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو نہیں پڑھ اس کی جان اس کا مال اس کا خون اس کی آبرو سب حلال ہے اور جو پڑھ لیتا ہے وہ پڑھتے ہی ہمارا دل کا ساتھی بن جاتا ہے ایک لہرے کے اندر اندر اس کی محکم ترین دلیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے وہ ایک جنگ میں جہاد کی کمان کر رہے تھے جب لشکر اسلامی غالب آ گیا تو بعض کفار نے دوران جنگ ہی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انہوں نے فرمایا کہ یہ تو جان بچانے کا ہے مارو ان سب کو انہیں ان قتل کر دیا گیا جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل تم نے ان انہیں قتل کر دیا حالانکہ وہ یہ کریما پڑھ چکے تھے لا راہ پڑھ چکے تھے تم نے قتل کر دیا جناب خالد نے عرض کیا کہ ان کا مقصود تو تحرس تھا اپنی جان بچانا فرمایا کہ ہر شکت ہے کیا تم نے ان کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں اور پھر پیغمبر اسلام نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور بار بار یہ کہے کہ اللہ معینی الیک کاما صنع خالد اے اللہ خالد بن ولید جو کچھ کر آیا میں اس سے بری ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں بار بار یہ فرمار ہے تو دیکھیں ایک لحظے میں انقلاب آ گیا اس کلمہ پڑھنے سے قبل وہ حلال الدم تھے واجب القتل تھے کلمہ پڑھتے ہی ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری بن گئی ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی وسلم میدان جنگ میں ایک شخص نے مجھ سے مقابلہ کیا حتیٰ کہ میرے ایک عزد کو کاٹ دیا اور بالآخر میں اس پر غالب آ گیا میں نے اسے پکڑ لیا قابو کر لیا تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اس کو ماروں یا نہ ماروں قتل کروں یا نہ کروں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو فنا کا لو قتل تھا ہوں فن تھا بے منزلات ہلتی کانا نہیں قبل نہیں ہے قولا ماقان ہوا بے منزل بے منزل تھیں کون سا ال قبل ہم تخت لما کہ اگر تم نے اس کو لا الہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے جس مقام پر وہ تھا اس مقام پر تم آ جاؤ اور جس مقام پر تم تھے اس مقام پر وہ آ جائے گا یعنی وہ جہنم کے گڑھے پر کھڑا تھا اب تم آ جاؤ گے اور تم جنت کے تھانے پر کھڑے تھے اب وہ آ جائے گا جو اس کلمی کی عظمت اور طاقت آدے کی ایک لہدے میں کایا پلٹ گئی جو ہلال دم تھے وہ حرام و دم ہو گئے جن کی عزت و آپ جن کا مال حلال تھا اب حرام ہو گیا جو واجب القتل تھے ان کی حفاظت ذمہ داری بن گئی یہ اس کلوے کی عظمت کا نشان کہ ایک کافر کہاں سے کہاں پہنچ گیا جہنم کے دھانے پر کھڑا تھا جنت کے کنارے پر پہنچ گئے ایک لہرے میں ایک آن میں تو یہ کلمہ بڑا حدیم الشان ہے قرآن و حدیث میں اس کے بڑے فضائل وارد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر جو ہمیشہ تمہاری زبانوں پر رہے وہ لا الہ الا رہا پڑھتے رہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کرانا آخر و کلام ہی لا لاہ داخل الجن جس شخص کا آخری کلمہ اس کی آخری گفتگو لا الہ لاہ وہ چنڈتی اسی لیے فرمایا لکن اوتا کم لا جو لوگ قریب المرگ ہو انہیں تنقید کرو لا الہ کی ان کے سراحے بیٹھ کر انہیں تلقین کرو یہ کنگما پڑھتے رہو شاید وہ بھی دوہرا جائیں اور یہ دہرانا اور یہ پڑھنا ان کے لیے مجھ میں نجات بن جائے کسی موقع پر آپ کو دو محدثین کا واقعہ سنایا تھا دونوں مقام رہ کے تھے راضی ایک ابو حاتم الرازی دوسرے ابو زرا الرازی دونوں بڑے گہرے دوست تھے بڑے چوٹی کے محدث اتنے بڑے محدث کے ابو حاتم الرازی کی ایک مجلس میں جب کہ وہ درس حدیث دے رہے تھے تیس ہزار دواتیں گنی گئی تیس ہزار دواتے جن پہ تل ڈبو ڈبو کر شاگرد ان کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے فراہمی نوٹ کر رہے تھے جبکہ ایک ایک دلا میں کئی شریک تھے کہتے ہیں کہ تین سو مستملی تھے تین سو مستملی مستملی وہ ہوتا ہے محد سنگھ کی اس طرح میں جو اپنے شیخ کی آواز کو آگے پہنچائے شیخ نے ایک کرما کہا لوگوں نے سنا اب ایک شخص کھڑا ہو کر بڑند آواز سے اس کلمے کو آگے پہنچائے پھر آگے پہنچایا جائے تین سو مسمل اس طرح اس مجلس میں موجود تھے اتنے بڑے محدث ان کا آخری وقت آیا تو اب وہ راضی ان کی عیادت کے لیے آئے اور محسوس کر لیا کہ یہ قریب المرگ ہیں کچھ نشانیاں دیکھ لیں تو کلمے کی تلقین شروع کر دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن زبان اٹک گئی زبان نہیں چل رہی آخر انہوں نے ایک بڑی عمدہ ترکیب سوچی کہ ان کی ساری زندگی درس حدیث میں گزری پوری زندگی اس میدان میں کپا دی تو کیوں نہ ان سے کہوں کہ حدیث تلقین سناؤ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو مرنے والے ہوں انہیں کلمے کی تلقین کرو تو اس حدیث تلقین میں کلمہ بھی ہے تو ہو سکتا ہے ان کی زبان پر وہ آ جائے ہیں کے حد سنی حدیث التلقین حدیث التلقین تو سنا دیجیے حدیث کا نام سن کر آنکھیں کھل گئی پوری زندگی اس میدان میں گزاری حد سنہ حد سنہ قالا قالا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سند بھی بیان کر دی اور قال رسول اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیا آگے حدیث کا متن بھی پڑ دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لقنو اور روح پرواز کرو اس میں ایک نقصے کی بات یہ ہے کہ تعلق بل حدیث کتنا عمدہ عمل ہے اللہ رب العزت نے اس حدیث کے ساتھ تعلق کی برکت سے ان کی زبان پر کلمہ جاری کر دی بڑا یہ پیارا تعلق ہے بڑا مبارک تعلق ہے اور وہ لوگ بڑے سعادت مند ہیں جن کا نہ بچھونا اللہ کے پیغمبر کی حدیث بن جائے اور جو حدیث کو نہیں مانتے وہ کافر تو یہ اس کلمے کا وزن آپ دیکھیں کہ اللہ نبر عزت اگر کسی کو مرنے سے قبل کلمے کی توفیق دے دے وہ جنتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جو بہترین ہو بڑا عمدہ ہو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وظیفہ لا لا اللہ لا الہ الا اللہ موسا علیہ السلام نے عرض کی یہ تو سب جانتے ہیں سب پڑھتے ہیں میں تو کوئی خاص چیز چاہتا تھا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ايه جس جسيسكم ایک عام سی چیز سمجھ رہے لو وضعت السماوات السبع ضعامرهن غير في كفه لو وضعت السماوات السبع ضعامرهن غير بل ارضون وعامرهن في كفه بوضع لا اله الا الله في كفه اخرى اگر یہ ساتوں آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سوائے میرے اللہ فرما رہا ہے اور یہ ساتوں زمینیں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اپنی کہاں سوائے میرے اس کا مانا اللہ اوپر وہ صوفی گمراہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ نظریے باطل ہیں اور دنیا کا گندہ ترین نظام نظام تصوف ہے رمایا کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان آسمانوں میں جو کچھ ہے سوائے میرے اور یہ ساتوں زمینیں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں صرف بائے راحید اللہ ہو تو لا الہ الا اللہ کا پڑا دوسرے پڑے پر بھاری پڑ جائے گی دنیا میں مخرج لا الہ لاہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا مارا نجات حاضر اندر یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی بنیاد کیا ہے نجات کا محور کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من قابل مسلطی ارست فرق فہیہ نہ جس شخص نے وہ کلمہ قبول کر لیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو مطالب پر پیش کیا تھا تو اس کو قبول کرنا نجات اس کلمے کو قبول کرنا یہ نجات کا محور محور ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کلمہ ہے باقی چاہے کچھ بھی نہ ہو تو نجات ممکن وہ کچھ نہ ہونے کی سزا مل سکتی ہے لیکن بالآخر نجات ممکن لیکن اگر سب کچھ ہو نمازیں ہوں حج ہو زکاتے ہو جہاد ہو فرائض ہو نوافل ہو تجد ہو لیکن کلمہ نہ ہو کلمہ کا حق اور اس کے تقاضے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں یہ نجات کا مہبر وہ کرما کیا تھا اللہ کے پغمبر نے اپنے چچا پر کیا پیش کیا فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ. اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھو نہیں پڑھا یہاں تک کہہ دیا کہ قل لا الہ الا پھر فی اذنی میرے کان میں پڑھ دو ہاتھ جلا کبھی اند اب بھی یامر قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس تمہیں لڑ جھگڑ کر بخشوانے کی کوشش کروں اس کان نے پڑے ہوئے کرنے کو حجت بنا کر دلیل بنا کر تمہیں بخشوانے کا پورا زور لگا دوں کان نے پڑ دی لیکن نہیں نصیب ہوا یہ تو اللہ کی توفیق کے سودے آخری بات یہ کہہ کے دنیا سے چلا گیا کہ اختر تو ناراضل آر میں برادری کے تانے برداشت نہیں کر سکتا قیامت کے دن جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا یہ ایک بڑا بت ہے جو قبول حق میں حائل ہے بیشتر لوگ حق جانتے ہیں پہچانتے لیکن نہیں مانتے برادری کیا کہے گی قوم کیا کہے گی اور ایسے کئی مولوی حضرات کو ہم جانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے لیکن ایک عمر گزار دی اب کیسے پلٹے یہ لوگ کیا سوچیں گے اور برادری کیا کہے گی اور قوم کیا کہے گی یہ ایک بت ہے جو مطالب نے بھی پیش کیا رکاوٹ بن گیا ورنہ وہ دین حق کو جانتا اور مانتا تو اس کا شعر معروف ہے مجھے معلوم ہے کہ پہمبر السلام کا دین حق ہے سچ ہے لیکن قبول نہیں کیا الغرض اسدی سے ثابت ہوا کہ اس دنیا میں مخرج اور نجات کا محور لا الہ الا اللہ قیامت کے دن جو اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مغفرت کی حصول کے مواقع ہیں اس میں کلمے کا کلیدی کردار لیکن میں اور آپ گلاکار اور ہمارے لیے روز آخرت سب سے عظیم سہارا ہے وہ محمد الرسود اللہ کی شفاعت کا سہارا صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو رضی اللہ عنہ محدث امت اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں من اصعد میں شفایت ہے کہ یوم القیامل یا رسول اللہ صلی اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ قیامل کتنی شفاعت کریں یہ سفارش آپ کی شفاعت ن نصیب ہوگی اب لوگوں کی باتیں تو بہت ہیں کوئی کہتا ہے کہ محفل مینات کا انعقاد کر لو شفاعت مل جائے گی جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی شان میں کوئی قصیدہ پڑ دو اس میں جیسا مرضی قلوب ہو سفات مل جائے گی بھائی شفاعت ایک مقام ہے کوئی کھیل نہیں یہ کسے ملے گا یہ شفاعت کسے نصیب ہوگی یہ قرآن نے بھی بتایا ہے اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان نے بھی بتایا اللہ پاک کا فرمان ہے لا الا لمن تو شفاعت کرنے والے صرف اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت پر اللہ راضی ہو یہ سب کے لیے نہیں جس کے لیے اللہ راضی ہو کہ اس کی شفاعت ہونی چاہیے اس کی شفاعت ہوگی اور اللہ سب سے راضی ہو سکتا ہے مشرق سے راضی نہیں ہو سکتا فرمایا کہ اِنَّ لَا مَا لَمَن اللہ کے دربار میں کسی مشرق کے لیے کوئی معافی نہیں مشرق کے علاوہ جس کو چاہے معاف کرو ایک سانی ڈاکو بد کردار شرابی اللہ معاف کر دے جسے چاہے معاف کر دے لیکن مشرق کے نہیں ہے اللہ کے دربار میں کوئی معافی نہیں وہ شرک کوئی بھی جیسا مردی حتیٰ کہ امام الانبیاء سید بلد آدم خطیب انبیاء قائد انبیاء صاحب ہود کافر صاحب مقام محمود صاحب لبا الحمد چا بھی ان کے ہاتھ میں اکرم الخل اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کس کے لیے ہے جس کی شفاعت اللہ چاہے گا اللہ پسند کرے گا کہ اس کی شفات ہونی چاہیے اللہ سب کے لیے چاہ سکتے رابری ہو سکتا ہے لیکن مشرق اس کے لیے کوئی بخش نہیں یہ مشرق دن رات اللہ کی خیرت کو تلکار نے والا اس کے لیے کوئی شفات نہیں اور اللہ کے پیغمبر نے ابو رحرا کو جواب دیا انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ قیامت کے دن کس کی سفارت کریں گے فرما کے اساد اللہ سے بھی شفایت خالصی میری شفاعت سے قیامت کے دن صرف وہ محرود ہوگا وہ مستفید ہوگا جس نے خالص دل کے ساتھ لا الا اللہ کا اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے خالص اور مخلص ہو کر اقرار کر لے لا لہٰ کا اس کے اس اقرار میں اس کے کلمہ پڑھنے میں ریا کاری نہ ہو کوئی دنیا کی طلب نہ ہو بلکہ بالکل خالص اور مخلص ہو کر یہ کلمہ پڑھ لے میں اس کی شفایت کروں اور اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی ایک شخص اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور میزان میزان قائم اور بدیاں تلنے کے لیے اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے اعمال پیش کرو فیو تھا ننانوے رجسٹر پیش ہوں گے ننانوے دفتر بڑے بڑے ان میں کیا ہے فی ہا سات ان میں اس کی برائیاں اور حدیث میں جو رجسٹر ہوں گے یہ کوئی دنیا کے نہیں کوئی دو چار سو پیش کے بلکہ کلو سجل مدل بسر ہر رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی اور اس کا حجم تا حد نگاہ ہوں جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی ہے وہاں تک یہ پھیلے ہوں گے اور اس کے گناہوں سے بھرے ہوں وہ شخص ان دفاتر کو دیکھے گا بڑا پریشان ہوگا اتنے گنا میری اتنی سیاہ کاری ہے اتنے گنا کر کے آیا ہوں اللہ فرشتے سے پوچھے گا کہ ام ہو حل بن ہسانا دیکھو اس کی کوئی نیکی بھی ہے کیونکہ لاہ گرمیا آج کوئی ظلم نہیں ہر نیکی تلے گی ہر برائی تلے گی آج کوئی ظلم نہیں تو میں شرا ایک رائی کے دانے کے برابر خیر ہوگی وہ بھی آئے گی رائی کے دانے کے برابر شر ہوگا وہ بھی آئے گا فرشتے ایک بتاخا لائیں گے حدیث کے فاتر بتاخا فتو بتاخا تھا ایک بتاخا پیش کریں گے بطاقہ بطاقہ آپ کے دونوں چٹ ایک پرچی کو بول ایک چٹ وہ پیش کریں گے پیانا یہ اس کے لیے کہ اب اس کی ایک نگاہ نناندے دفتروں کی طرف ہے اور ایک نگاہ اس پرچی کی طرف ہے یوناد چیخ اٹھے گا میں برباد ہو گیا میں ناکام و نامراد ہو گیا البتاخا سجلات یہ پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کر سکتی اللہ فرمائے گا تو جائے گا سبحان اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ آسم کا فرمان ہے دل بتاخا بتاشت السجلات جب بدن ہوگا تو بتاخا بھاری پڑ جائے پرچی بھاری پڑ جائے گی بتاشت سجلاد اور وہ دستر اتنے ہلکے پڑ جائیں گے وہ پڑا اتنا اونچا پہنچ جائے گا کہ دفاتر کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو رسود اللہ آسم کا فرمان ہے کہ اس پرچی کو کھولا جائے گا اللہ الخلائق پوری کائنات کے ساتھ جنوں انس اور ملائکہ کا سب دیکھیں گے سب حیران ہے کہ اس پرچی میں کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی پرچی ننانوے تا حد نکال دفاتر کو دبا گئی اس میں کیا ہے اس کو کھولا جائے گا فائدہ فیح لا لہٰ اس پرچی میں کیا لکھا ہے لا کل میں تو ہی اس بندے نے بڑی معصیتیں کی بڑے گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا توحید پر قائم رہا اس سے شرک کا ارتکاب نہیں ہوا کلمہ پڑا تھا شرک دل سے توحید کو مانا تھا اس کے بعد معصیتیں کرتا رہا گناہ کرتا رہا شرک کا ارتکاب نہیں کیا باقی بڑے بڑے گناہ جب نا وہ چاہیے تھا نہیں خوراب نے خطایا سن والا قیت لا اے آدم کے بیٹے اگر تو پوری زمین گناہوں کی بھر کے لے آئے ان شرک نہ ہو باقی جیسے بھی گناہ ہو لا کا تو میں پوری زمین اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے بھر دوں گا تیرے لیے اگر شرک نہیں اب تک دو باتیں ہم نے سمجھی ایک لائن عند اللہ کی حقیقت اور اس کلمے کا وزن اور اس کلمے کا انقلابی پہلو اور دوسرا اس کلمے کی فضیلت اس کلمے کا مقام اس کلمے کی عظمت اس معنی میں احادیث اور بہت سی لیکن یہ موضوع نہیں یہ تمہید میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی موضوع اصل ہے اس کلمے کے تقاضے کیا اس کی شرائط کیا ہے اس کے نواقز کیا ہیں تو میرے بھائی سب سے پہلا تقاضا اس کلمے کا یہ کہ اس کو سمجھو اس کلمے کا پیغام کیا ہے اس کا معنی ہے اس کا مطلون سمجھو کہ یہ کلمہ کیا معنی رکھتا ہے اس میں کیا پیغام ہے کیا دعوت ہے کیا مرحج ہے کیا پروگرام ہے وہ ضروری اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے معنی کو نہیں سمجھا گیا نتیجہ یہ کہ دنیا کی ایک کثیر تعداد دھوکر کھا کے اللہ پاک کا فرمان ہے اکثر اللہ مشرق ہوں جو لوگ ایمان لا چکے کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے ان کو اگر آپ چیک کریں گے تو ان میں سے اکثر مشرق ہوں کس لیے کہ کلمے کا متلول نہیں سمجھا کے معنی کو نہیں سمجھا اور وہ ضروری ضروری کیوں ہے اللہ پاک کا فرمان جس کی دلیل اللہ شاہد اب الحق کہ حق کی شہادت دیتے ہیں اور جانتے بھی اب یہ شہادت حق کیا ہے آپ خود بھی تفہیل اٹھائیے شہادت حق کیا ہے شہادت حق شہادت لا الہ الا اللہ جہاں الحق سے مراد لائے کہ وہ اس کلمے کی گواہی دیتے اچھا گواہی دے دی بات بن گئی نہیں آگے فرمایا بہم اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کلمہ کیا ہے اب دو چیزیں سامنے ایک شہادت دوسرا علم اس کلمے کی گواہی اور اس کلمے کا علم گواہی دیتے ہیں اور کلمے کو جانتے بھی اس کا معنی کیا اس کا مطلول کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے وہ جانتے بھی دوسری دلیل شاہی مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ممات وخل ارجن جس شخص کی موت اس طرح ہے کہ اس کو علم ہو کس چیز کا لا الہ الا اللہ کا صرف پڑھنا نہیں صرف مجرب بد یقیرات نہیں بلکہ اس کو علم ہو لا الہ الا اللہ کا وہ جنتی اب ان دونوں حیثوں کو جمع کر لیجیے جو میں نے پہلے سنائی کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنتی اور یہ حدیث کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے اللہ کا علم ہو وہ جنتی ان دونوں کو جمع کر لو نظیرہ یہ دکھ لے گا کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے کہ موت سے پہلے پڑھ لیا تو بات بن گئی نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو جاننا اس کا معنی جاننا اور اس کا مجلون جاننا بھی ضروری اللہ باب کا اور فرمان ہے أَنَّهُ لَا جان لو چیز کو لا الہ الا کو مائنا جاننا ضروری یہ کلمے کا اغو نہیں تقاضا اول نہیں تقاضا کیونکہ اکثریت اس کلمے کے معنی کو جانتی نہیں جاننا ہی نہیں چاہتی نتیجہ یہ کہ وہ اللہ و اقسام کے شرک میں مبتلا ہے اور اللہ پاک کا فرمان ہے اکثر کلما کو جب آپ کٹو لیں گے تو مشرق نکلے اس لیے آئیے پہلے اس کلمے کو جانے کہ یہ کلمہ کیا ہے اس کا معنی کیا یہ کلمہ دو اجزاء پر مشتمل دو اجزاء پر ایک ہے لا اور دوسرا اللہ لا حرف نفی جس کا مانا نہیں ان لوگ یہ جملہ اس بات ہے. ایک نفی اور ایک اس بات یہ اس کلمی کے دو اجزاء ہیں لاح نفی کر دی کہ کوئی معبود نہیں نفی اب نفی کو اچھی طرح سمجھو اللہ رب العزت لا کہہ دے لا کسی چیز کی نفی کر دے تو وہ کون مائی کا لال ہے جو اس کو اس بات کر سکتے چاہے وہ اس بات ایک کروڑ میں جز کے برابر بھی کیوں نہ اللہ کی نفی کو کوئی اس بات میں تبدیل کر سکتا ہے یا اللہ کی اس بات کو کوئی نفی میں تبدیل کر سکتا ہے جو اللہ کی نفی ہے وہ نفی اور جو اس بات ہے وہ اس بات وہ نفی اس بات نہیں بن سکتی چاہے وہ ایک کروڑ کروڑے جز کے برابر ہو اور وہ اس بات نفی نہیں بن سکتا چاہے وہ ایک کروڑ کروڑے جز کے برابر اب نفی کیا ہے کوئی معبوز نہیں نہ کوئی زمین کے اندر نہ کوئی زمین کے اوپر نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی لاہوری سرکار نہ کوئی پاک پتن کی سرکار نہ کوئی اجمیر کی سرکار نہ کوئی تاڑی نہ کوئی صحابی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں. یہ کہ نفی کون کر رہے اللہ رب سے کوئی معبود نہیں اب یہ نفی اس بات میں تبدیل نہیں ہو سکتی کسی کے لیے بھی کسی پیغمبر کا نام لے لو کسی نبی بلی کا نام لے لو کسی فرشتے کا نام لے لو کسی جن کا نام لے لو یہ نفی کسی کے لیے اس بات میں تبدیل نہیں ہو سکتی یہ مفہوم میں نفی کا اور اس بات کیا ہے کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ یعنی معبودیت ثابت ہے اللہ کے لیے اب یہ اس بات نفی نہیں بن سکتا کوئی کہے کہ اللہ معمود نہیں بس فلاں معمول وہ کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے محدود بل اللہ کا نام ختم کر دی خواجہ نا دے گا تو پھر کون دے گا صرف خواجہ دیتا اور کوئی نہیں دیتا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کلمے کے مدلول پر غور نہیں کیا جائے اس کلمے کا معنی اور پیغام کیا ہے اب یہ بات واضح ہوگی کہ یہ کلمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک نفی اور اس بات نفی کیا ہے معبود ہو رہے کی نفی اللہ کے سوا ہر چیز سے اللہ کے سوا کوئی چیز معروف نہیں اب یہ نہیں ہے تو نہیں نہ کوئی ستارہ نہ کوئی چاند نہ کوئی سورج حالانکہ ان کے بڑے منافع سورج کی دھوپ ہماری معیشت کی بنیاد ایک متحرک چیز ان مرداروں سے تو کہیں زیادہ یہ نفا بخش ہے جو مرداد نہ بول سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں نہ اپنا غسل کر سکتے ہیں ہر چیز میں محتاج کوئی معبود نہیں یہ نفی کلمہ نفی اور معبود کون ہے صرف اللہ مجھے محدسین نے اس کلمے کا یہ ماہرہ بیان کیا کہ لا محمود اب حکما کہ کوئی محبود پر حق نہیں صرف ایک اللہ وہ اس لیے کہ محبودہ باطل لوگوں نے بہت بنا دی محبودہ نے باطل بڑھا دے کسی نے پتھر کو پوجا کسی نے مورتی کو پوجا کسی نے تصویر کو پوجا کسی نے کسی بلی کو کسی نے فرشتے کو کسی نے جن کو یہ سب محبودہ باطل ہیں معبود حق صرف ایک اللہ باقی سب جھوٹے اور باطل لوگوں نے بنا دی اب یہ برہان ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا فرمان یہ کلمہ اللہ نے دیا بات بالکل اطلو ٹھوس ہے اللہ کی طرف سے برہان آ اب میرے بھائی دین اسلام میں چونکہ سب سے اہم مسئلہ عبادت کا سب سے اہم عبادت کر اتنا چوہڑی مسئلہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی گنجائش ہوتی تو اس کا نام لیا جاتا ایک ظاہری سی بات کیوں اس لیے کہ سب سے اہم مسئلہ عبادت کر فرما کے جن والس اللہ علیہ بدون میں نے انسانوں اور جنہوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کی میری عبادت کرے اتنا چوٹی مسالہ چوہری مسالہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی گنجائش ہوتی تو اللہ کو نام بتاتا اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ اس تنجے میں تین ڈھیلے استعمال کرو حالانکہ ڈھیلے کی کیا حیثیت لیکن عبادت کا مسئلہ تو مر کے تو آرام مسئلہ اللہ کے علاوہ کسی ادا کے اس بات ہوتا تو اللہ اس کا نام لیتا لیکن کوئی نام نہیں یوسف نے فرمایا تھا یا صاحب ما تعبدون من, دونه اللہ سمیت موها ما بها من سلطان جیل کے ساتھی جن جن کو تم پوچھتے ہو وہ سب کے سب نام ہیں وہ نام یا تو تم نے رکھے یا تمہارے باپ دادو نے رکھے اللہ من سلطان اللہ کی طرف سے کوئی نام نہیں ہے کوئی نام نہیں اگر کوئی داتا ہے تو نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں وہ نام تم نے رکھا تمہارے آبا اسداد نے رکھا اگر تم نے کسی کو دستگیر کہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ کوئی نام نہیں وہ نام تم نے رکھا تمہارے باپ رکھا اگر تم نے کسی کو مشکل عبادت ایک سیکنڈ کے لیے روا ہوتی تو اس کا نام آ جاتا رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرما دیا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرنا. لیکن یہ انڈیا یہ انبیاء یہ ملائکا بڑے بڑے قلصیح, اگر ان کی عبادت کا ایک ذرے کے برابر احتمال ہوتا تو اللہ ان کے نام کو کیوں فراموش کرتا کیوں ذکر نہ کرتا اس لیے میرے بھائی اگر مجھ سے آپ پوچھنا چاہیں کہ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں تو بنیادی تخاضہ اولت یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ کے لیے سمجھ تو لو اس کلمے کی دعوت کیا ہے کیا منحصر تو اللہ تمہارے پاس ایک کروڑ دانے کی تصویر ایک کروڑ دانوں کی تصویر دن بھر پھیر کرو نہ کوئی فائدہ نہیں اور اگر سمجھ لو کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے اس پر قائم ہو جو ڈٹ جاؤ لفظ نفین میں با اس تو اللہ کی محبت اور اس کی ارداد ان کو حاصل ہو جائے آج سب سے بڑا شکوہ یہی ہے کہ کلمہ پڑنے والوں کی اکثریت اس کلمے کے معنی کو نہیں جانتے ہیں. اب باقی ہر چیز بازی ہمارے سامنے چار قوموں کی مثال جن بعض نے کلمہ پڑھا بعض نے نہیں پڑھا جنہوں نے پڑھا وہ پڑھنے کے باوجود مردود قرار پایا کیوں ہم اس سے بچیں جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا تو شمار ہی نہیں جیسے پوچھنے کی نا مکہ ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی کلمہ نہیں پڑا من. انکار کیے جانتے تھے انکار کیا دوسرا یہودی کلمہ پڑھا لیکن عمل نہیں کیا تقادے کوڑے نہیں کیے تیسرے عیسائی کلمہ پڑھا لیکن کلمہ کا علم نہیں تھا جہادت مطلق متلطا عیسائیوں کا راستہ کا راستہ بن گیا ہے اور یہود کا راستہ مغلوب علیہم کا راستہ بن گیا وہ گمراہ قرار پائے اور یہ مغلوب علیہم کہ ان پر دن رات اللہ کا قطب اور پھٹکار اثر دی ہم یہ کلمہ پڑھے اس کے تمام تر تقابے پورے کرتے ہوئے پہلا تقابا اس کلبے کی مارف مفہوم ہم نے سن لیا یہ کلمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے اس کو قبول کر لو نفیم و با اس جو چیز نفی ہے اس کی نفی پر اٹل ہو جاؤ اور جو چیز ثابت ہے اس کے اثبات پر اٹل ہو جاؤ یہ ہے کلمہ نفیم و با اس بات اس پر ایمان لے لو اللہ نے جس چیز کی نفی کر دی اس کی نفی کو مان لو اب اللہ کے سب کوئی محبود نہیں کہیں بھی نہیں کسی دور میں نہیں عبادت کا کوئی حصہ اللہ کے سبا کسی کے لیے لبا نہیں اگر سو قسم کی عبادتیں ہوں ننانوے عبادتیں اللہ کے لیے کرو ایک عبادت کسی غیر کو دے دو نہیں لائی رو لا, کوئی محبود نہیں ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی عبادت کا کوئی مستحق نہیں نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے زکا دینی ہے تو اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے رقو اللہ کے لیے نظر و نیاز سبر قربانی اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے تمام عبادت ان میں سے کسی عبادت کا کوئی خیر اللہ مستحق نہیں ہے یہ ہے نفی اور اس برات اللہ کی بات یا اللہ سب تیرے لیے جیسا کہ اس آئے گریما میں اللہ رب العزد نے اس منحج کو پیش کر دیا کہ اے عمر کہہ دو اور لوگوں کو بتا دو کہ میرا عقیدہ کیا ہے میرا محج کیا ہے دستور حیات کیا ہے یہ لوگ جو آپ کی محبت کے دائیں ہیں اور عشق کا نام اس کو دیتے ہیں ان سب کو سنا دو کہ کیا منج ہے آپ کا اور کیا عقیدہ ہے آپ کا رہتی دنیا تک کو سلا تھی نسو تھی محیاں مما تھی جنظاہر ای پھر ہم پر کہہ دیجیے کہ میری ساری بدلی باتیں اور میری ساری مالی باتیں اب کوئی عادت باقی نہیں بچی سب کچھ آ گیا یہ باتیں یا بدلی ہوتی ہے یا مالی ہوتی یا بدنی مالی دونوں ہوتی نماز بدنی والی صدقہ مالی وال حج بدنی بھی ہے مالی بھی میری یہ ساری بات اب کوئی چیز باقی نہیں بچی تاہم اگر پھر بھی کوئی چیز باقی رہ گئی تو اے پیغمبر پر کہہ دو میں یہاں یا میری پوری زندگی زندگی کا ایک ایک سانس ایک ایک دہتر ایک ایک حرکت اب کوئی گنجائش باقی بچی اگر پھر بھی کوئی انکار ہو تو یہ بھی کہہ دو مار دی میرا مر جانا گیا یہ سب کا سب کس کے لیے ہے دل لاہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے یہ ہے لا الہ لاہ کا کہ صرف اللہ صرف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاہری شاعر کا شعر سنا فرما کے کہا کہ جائیں کسنگ یہ چاہ رہی شاعر بحالت کفر مر گیا کیونکہ کرنا نہیں پڑا لیکن قریب تھا کہ اسلام لے آتا اس شعر کے لیے وہ شعر کیا تھا کلو شہین ماحد اللہ بات لو بل لام حالت اللہ کے سوا ہر چیز بات جاخری شاعر کش اللہ کے سوا ہر چیز باطل وہ کہہ رہی چاہتا ہے کہ جس چیز میں اللہ کا نام نہیں ہے وہ باطل اگر نماز پہ اللہ کا نام نہیں باطل ہے سجدے میں اللہ کا نام نہیں باطل ہے کوئی ایسا عمل بتاؤ کوئی ایسی عبادت بتاؤ جس کا کوئی جانب اللہ کے نام سے خالی ہو حتیٰ کہ آپ کا ملنا جلنا یہ تعلقات اگر اس پر اللہ کا نام نہیں ہے تو یہ باطل ہے کوئی شخص فوت ہو گیا جنازہ اس پر اللہ کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے لیے پڑھنے جا رہے باطل ہے تمہارا وہ عمل باطل شادی بیاہ میں جانا اگر اس جانے میں اللہ کا نام نہیں ہے باطل توحید خرص اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کا دسلے یہ شخص اسلام دانے کے قریب پہنچ چکا تھا یہ علم اسلام کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ثابت ہے اس مفہوم کو اگر آج یہ امت سمجھ جائے تو پوری طرح شرک کی بےکنی ہو سکتی لیکن اصل بگار کی اساس یہ ہے کہ لوگ کلمے کے معنی کو نہیں جانتے ہیں. اب کلبے کا برد ہے لوگوں کو جمع کرتے لاکھوں کسلیاں اور کنکریوں کے ڈھیر لگا دیتے کہ کلما شریف کا برد ہوگا لیکن کلمے کی طاقت کلمے کا پیغام کلمے کا معنی اسے کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا اے اللہ کے بندو اے قوم اگر تم صبح کو بیٹھو اور شام تک اور شام کو بیٹھو اور صبح تک اس کلمے کا ورد کرتے رہو معنی کو نہ جانتے ہوئے کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر پانچ منٹ کسی آئرن کے پاس کسی فقیر یا محدث کے پاس چلے جاؤ کہ اس کلمے کا معنی ہمیں سمجھا دو تو یہ پانچ منٹ تمہارے دن رات کے بردھ پر بھاری اب جب یہ معنی سمجھ لیا کہ کلمے کا یہ معنی یہ دو اجزاء تو نفیم و اسبادم اس کلمے کو مانو اور ایسا مانو کہ اس پر پوری طرح یقین ہو اور کوئی شک و شبہ نہ ہو یہ کلمے کا تقاضا کلمے کو ماننے کا تقاضا یقین ہو ایسا یقین جو ہر شکو شبہ سے خالی اللہ کا فرمان ہے رسول ہے مومو کو صرف وہ ہے جو اللہ کو مان لے اور اللہ کے رسول کو مان لے اور پھر بالکل شک نہ ان کے اس ماننے میں شک نہ ہو یقین یہ شرط اللہ کے بیعمبر کے ایک حدیث میں مجبور ہے رسول اللہ سن شاہمایا من پال ہے لا الہ الا اللہ من شاہد ہے محمد رسول اللہ مستحق بےما دخل جن جو شخص یہ گواہد ہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی معبود نہیں وہی معموج برحق یہ گواہی دے دے اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور گواہی کی بنیاد کیا ہو مستحق بهما قلب ہو اس کا دل اس گواہی پر پوری طرح یقین کرنے کے بعد یہی ہے اور کوئی بات کوئی شک نہ ہو کوئی شبہ نہ ہو بلکہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دے دے فرمایا کہ وہ جنتی میں نے اب کلمے کو آپ نے پڑھ لیا کلمے کے معنی کو سمجھ لیا اب اس کے معنی اور مدلول کو پورے یقین کے ساتھ کرو کہ بات یہی کوئی شک پورے یقین کے ساتھ یقین احساس راجدہ کے بندوںساس بنیاد پورے یقین کے ساتھ ایسا یقین کہ کوئی شوق دب تمہیں اس مدلول سے غافل نہ کر سکے یہ جو بشرقین ہے کفال ان کے پاس ظاہری بڑی چمک نمک بڑے اونچے اونچے کبے بڑے بڑے رسائل بڑی بڑی وزارتیں اور آف کی وزارتیں پاکستان کی ہر وزارت نقصان میں جا رہی یہ کامیاب جا رہی خبیص مال جس سے اس قوم کی پرورش ہو رہی تو یہ چمک دمک تمہیں مروب نہ کرے بلکہ جو عقیدہ اور مرحج ہے تحریر کے تعلق سے نفیم کا اثبات ہے اسے پورے یقین سے اس میں کوئی شک نہ کوئی شکر نہ ایک شخص تمہارے سامنے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کہے کہ میں بتا سکتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے بیٹھ کر کہے میں بتا سکتا ہوں تم نے رات کو اپنے گھر میں کیا کھایا حالانکہ تم کہیں تھے اور میں کہیں تھے بیٹھ کر کہ میں بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کون ملنے آیا حالانکہ تم کہیں تھے اور میں کہیں تھا یہ غیر کی خبر بیٹھ کر کہے کہ میں بتا سکتا ہوں تمہاری چیب میں کیا ہے کتنے رتوں میں حالانکہ میں نے گنیا نہیں اور بتا بھی کتنی رتوں اور باقی اتنی ہے بتا بھی تھے کہ تم نے یہ کھایا اور واقعی وہی کھایا بتا بھی دے کہ فلا فلا ملنے آئے اور باقی وہی ملنے آئے بتا بھی دے کہ تمہارے دل میں اس وقت یہ خیال ہے اور باقی وہی ہے. تو کیا خیال اس کو مان دو نہیں یقین پیدا کرو کہ میرا کرمردگار کا فرمان ہے قُل لا من ان اللہ یا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانا بس تم جھوٹے ہو ہر بتا رہے ہیں اور سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں. اللہ کے بندوں اس قسم کے لوگ گاہے بگاہے اللہ پیدا کرتا ہے تمہارے عقیدے اور تمہارے یقین کے امتحان کے لیے کہ تم ان کو مانتے ہو یا کتاب اللہ کو مانتے ہو جس نے اعلان کر دیا کہ اندا کسی بات ہے کوئی نہیں تھا دیکھیں جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ شیطان گمراہ کرنے کی کوئی ترکیب نہیں چھوڑتا کچھ بندوں کے بارے میں بھاپ لیتا ہے کہ ان کی گراہی کا طریقہ کار یہ ہے تو وہ ان کو اسی راہ پر چلاتا اسی راہ پر چلا دا. اب وہ خبر دے دیتا کہ یہ آنے والا رات اس نے یہ کھایا یہ پیا اس کی جیب میں اتنے پیسے اس کے دل میں یہ سوچ یہ خیال لے کر آیا کھڑا اس کو ملنے وہ خبر اس کو پہنچ چکی یہ بتا رہے اور سننے والا سمجھنا ہے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ساری خبریں صحیح بتا رہا اللہ اکبر یہ آزمائش ہے تیرے لیے امتحان ہے اللہ کی طرف سے اب تیرا یقین چیک کیا جا رہا ہے کہ تیرا اس کلمے کہ موجے پر کتنا یقین اور اگر تھی مان لیا اس کی باتوں میں آ گیا اس کے سامنے جھک گیا اس کو اپنی مشکلات کا مطالبہ سمجھ لیا تو مانا یہ ہے کہ تم نے کلمے کو تو پڑھا لیکن مانا نہیں ہے یقین نہیں ہے یہ گمراہی یقین چاہیے تین امام شاہی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم ایک شخص کو دیکھو وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور گرتا نہیں پانی پر چل رہا ہے اور بھیگتا نہیں آگ پر ٹہل رہا ہے اور جلتا نہیں فلاں اللہ بھی ہمر ہی اس شخص سے دھوکہ کھانے کی کوشش نہ کرنا دھوکے بھی بتایا جانا یہ تو بہت پہنچاؤ کیا اس کی تصویر ہے اوڑا فلاؤ میں اور گرتا نہیں پانی پر چلتا ہے اور بھیگتا نہیں ہے ڈوبتا نہیں آگ پر چلتا ہے اور جلتا نہیں فرمایا کہ نہیں اللہ کے بندوں ایک انسان کی کرامت اس کے تکوا اور اس کے عقیدے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا پر چلے اور وہ پانی پر چلے اور وہ آگ پر چلے بلکہ اس کی کرامت کی احساس یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اس کے دل میں تقوا ہو وہ اللہ کے بیم کا فرما بردار ہو تو اس قسم کے لوگ اس قسم کے شوب دباز اس قسم کے بہروپیے تمہارے اس یقین کا امتحان بن کر آتا اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کبھی مارت خیر میں اور کبھی پارت شرم میں کبھی ایک شخص تمہارے سامنے ایسا آئے گا جو بڑا عالم ہے بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے قرآن کا حافظ حدیثوں کا حافظ اور تم یہ سمجھ لو کہ اتنا بڑا عالم ہے اس کی تو کوئی بات چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہے اس کی پوری طرح اطاعت اور غلامی قبول کر لو ناکام ہو جاؤ گے بندہ خیر ہے اس کی ہر چیز خیر کی بنیاد پر لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا کیا تمہارے لیے لال اللہ کا تقاضا کیا ہے اطیع اللہ عطی الرسول اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی کرنی کوئی شخص اتنا خیر کیوں نہیں کتنا بڑا علامہ اور فہامہ کیوں نہ قرآن و حدیث کا حافظ کیوں نہ اس کی زبان پر آیتیں چل رہی ہیں حدیثیں چل رہی ہیں کتنے اونچے مقام پر فائز کیوں نہ ہو لیکن وہ اطاعت کے قابل نہیں ہے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اطاعت کے لائق صرف اللہ اس کا رسول یہ یقین چاہیے کوئی شک و شبہ نہیں. اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان کہیں تزلزل کا شکار نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرما دیا وہ حق اور پتھر پر نکیب جانتے ہوئے اس پر ایسا ڈٹ جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی خوف کوئی لالچ کوئی بحرویاں کوئی خیر یا کوئی شر اسے اس راستے سے نہ سکے اور پرو نہ سکے یہ ہے یقین کہ کلمہ پڑھے اس کے معنی کو سمجھے اور اس پر ایسا یقین کر لے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بڑا ہو اور بالکل پاک اور صاف ہو یہ ایمان کی بنیاد ہے یہ تو خا دے کلمے کا علم جو منافی جہالت ساتھ ساتھ نواقع کے سمے پہ جاؤ اگر علم ہے تو پکادا پورا ہو گیا علم نہیں ہے تو وہ چاہ پکا دا ختم ہو گیا اب کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں اگر یقین ہے پکادا پورا ہو گیا کلمے کا فائدہ ہو گیا اگر یقین نہیں ہے بلکہ شک ہے پکادا ٹوٹ گیا اور کلمہ پڑھنے کا کو کوئی فائدہ نہیں لا لاہ اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کو قبول کرے رد نہ کرے انکار نہ کرے اس کو قبول کرے اس پر ہم نے گاہے بگاہے بات کی اسی درس میں کہ قبول انقیاد چک جائے کلمے میں کسان کہ اس کے سارے تقاضے پورے کر اور کسی چیز کا انکار نہیں کلمہ جو پڑھ لیا ایک انقلاب آ گیا دل کی دنیا میں عمل کی دنیا میں عقیدے کی دنیا میں انقلاب آ گیا. حسین عمران کے والد عمران ابن حسین اسلام قبول کر دیا اللہ کے بیمبر نے پوچھا کم الہن کن تتا کو حسین تم کتنے خداؤں کو پوچھتے تھے تمہارے کتنے ہلاک کہا کہ سب آئے تم ساتھ تھے ستار واحد فی چھے زمین پر تھے اور ایک آسمان پر فرما اب فرمایا کہ اب یہ عقیدہ بن گیا کہ سارے ہلاک آتے صرف وہ حق ہے جو آسمان پر یہ انقلاب یہ انقلاب اب اس کے لیے پورا انقلاب پورا انتخاب اللہ اس کو مان لیا کلمہ پڑھ لیا اس کے احکام اس کے فرائض اس کی آیش کردہ ذمہ داریاں پورا یعنی اعتقادی دنیا میں امری دنیا میں پورا انقلاب آئی عنا عرب کی مشہور طائفہ تھی صحابی رسول کو دیکھا جو کسی دور میں اس کا دوست تھا اب رات کی تاریخ کی اپنے گھر کی دیوار سے جھانک رہی اس صحابی کو اللہ کے پیغمبر نے مکہ کسی کام بھیجا نظر پڑ گئی پرانی دوستی یاد آ گئی ہر یاد آ گئی اپنے گھر کی دیوار سے پکار دیا کہ آؤ گھر آ جاؤ وہ پرانی محبتیں یاد کریں پرانے تعلقات کی تجدید ہو جائے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی کہا کہ انا پہلے محبتیں تھیں دوستیاں تھیں اب یہ بات سن لو کہ میرے اور تیرے درمیان لا لائے جزا حائل ہو چکا میں نے کلمہ پڑھ لی میں نے اپنے پیغمبر کی غلامی قبول کر لی اب یہ کلمہ میرے اور تیرے ماں بہن حائل ہو چکے اب تیر پاس آنا تو کیا تیری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں انار کو اس کی جوانی کی بہاریں یاد تھی اس کی پہلوانی اور اس کا حسم یاد تھا کہا کہ ایسا کرو کہ تم شادی کر لو مجھ سے اپنے دین پر مجھے لے آؤ اپنے دین کے مطابق مجھے اپنا لو مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ فرمایا کہ نہیں جس پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے پہلے اس پیغمبر سے پوچھوں گا اجازت ملی تو مانو یہ انقلابی نقطہ یہ کلمہ ایک انقلاب پیدا کرتا ہے انسان کے عقیدے میں انسان کے منہج میں انسان کے تعلقات میں انسان کی عبادات میں انسان کے ارمال میں اب اللہ کے پیغمبر سے پوچھے بغیر کوئی کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی بات سما میں رسال نے کہی تھی اللہ کے پیغمبر کے دشمن اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا انقلاب آ گیا کلمہ پڑھ لیا کلمے کے مفاہین کو سمجھ لیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے کچھ دیر پہلے میرے نزدیک پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا اور اب ایسا انقلاب آ گیا دل سے اب آگے آ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے پیارا چہرہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اگر سدھ کے سے اس کو قبول کرو گے تو یہ تکانے بھی ساتھ ساتھ چلیں عمرہ کرنے جا رہے تھے ایک عبادت ہے چلے جاتے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ میں تو عمرہ کے لیے گھر سے نکلا آپ کے ساتھ نے پکڑ لیا بلاخر اسلام قبول کر دیا اب چونکہ کلمہ آپ کا پڑھ لیا بتائیے کہ عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں مانا یہ کہ اب اللہ کے پگمبر کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں رمایا کر ضرور جاؤ چلے گئے مکہ والوں کو خبر پہنچ چکی تھی کہ طامہ مسلمان ہو چکے اسلام قبول کر چکے وہ سب ایک مقام پر جمع ہو گئے استحصال کا موقع ہے جب اس کو دیکھا تو نعرے لگایا کہ سب تھا سب تھا سب تھا تم سا ہو گئے ساوی ہو گئے سابی ہو گئے آج کل کہتے ہیں بہبھی ہو گئے بہبھی ہو گیا اس دور میں کہتے ہیں، سابی ہو گئے بدل ہے کہ سماما نے کہا کہ ماں سبہ تو میں ساوی نہیں ہوا بلاک نے تباہ دو رسول اللہ علیہ وسلم حقن میں نے اللہ کے سچے پیغمبر کی غلامی قبول کی ساب نے اور کہا کہ مکہ والو اترارے کی ضرورت نہیں ہے سماما اہل مکہ کو گندم سپلائی کیا کرتا پورے مکہ میں گندم کی کوئی ایجنسی سماما کے پاس ہے کہتا کہ بلّہ ہی لایاتی انہ حب تو ہندول اللہ رسب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مکہ والا اس وقت تک تمہارے پاس میری طرف سے کم تم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک اللہ کے پیغمبر سے پوچھ نہ لو اجازت نہ لی اب عبادت کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کر اجازت کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کر یہ کون ہے یہ وہ شخص ہے اس کو آج پہلا دن ہے کلبہ پڑے ہوئے ہم جو جدی پوچھتی مسلمان اباؤ اشد سے چلے آ ہم بھی غور کریں کہ ہم نے کیا تقاطے پورے کی اعتقاد و امن و منہجن ہمارا عمل کیا ہمارے تعلقات کی احساس کیا ہے محبد نے لکھا کہ یہ لا لائے لائے محبت کی بنیاد اور یہ مستقل موضوع مستقل مانگ پہلے دن کے مسلمان ہر کام اللہ کے تمبر سے پوچھے اور یہاں سال ہر سال گزر گیا اللہ کے پیمبر کا فرمان آتا ہے سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہمارے امام کا یہ قول نہیں سبحان اللہ لا ولا اللہ بل یہ کیسا دین ہے اور کیا تم نے تقاضے پورے کیے کرنے کے اس نو نامسلم سے سمجھو جس نے آج پہلے دل اسلام قبول کیا اور محبت کا میور یہ بن گیا کہ دل سے آوازیں آ رہی ہیں کہ سب سے پیارا چہرہ محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ایک عبادت ہے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں عبادت آپ سے پوچھ کے کروں تجارت ایک دنیا کا عمل ہے اللہ کے پیغمبر سے پوچھنے کہ مکہ والوں کو کہ بھیجوں یا نہ بھیجوں ہر چیز اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کر اللہ کے پیغمبر کی حدیث اور آپ کی سنت کے مطابق ایک طرف ہم دیکھیں ہم نے کیا انقلاب ہے کیا ہم نے اس کلمے کے تقابے پورے کی یہ کیلم محبت کی بنیاد ایسی محبت جس میں کوئی بغض نہ ہو یہ محبت اللہ کے لیے یہ ایک عبادت ہے مستقل اللہ کے بندو اس کے دئی اللہ پاک کا فرمان بلین اشد حبا اللہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ کی وہ جانتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محبت ایک عبادت ہے اور یہ عبادت صرف اللہ کی بس اللہ محبت کا حقدار اللہ باغلہ محبت کا دار اب اللہ سے محبت کر لو اللہ سے محبت اللہ سے محبت کری ایک عبادت ہے اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں اللہ کہہ دے کہ فلاح سے محبت کر لو تو وہ اللہ کا عمر ہے یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے لیکن اللہ کا عمر ہے اب اس فلاں سے محبت کر اور یہ عقیدہ رکھو کہ فلاں کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت کے تابے مسود اللہ کا فرمان ہے بنا دہی سمجھ میں آئی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے بڑھ کر اس کی اولاد سے پڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ یہ کیوں ہے حالانکہ محبت ہے کی عبادت ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ عنہ کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے یہ اللہ کا امر ہے کہ میرے پیغمبر سے محبت کرو کیونکہ محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت کرو اگر کوئی اس کا دوست ہے کوئی تعلق دار ہے اس سے بھی محبت کرو ایک شخص سے آپ کو محبت ہو اور اس کے بیٹے سے آپ کو نفرت ہو وہ شخص آپ کی محبت کو بول نہیں کرے اس سے آپ کو پیار ہو اس کے بیٹے سے نفرت ہو اس کو آپ ناکام کرنے کی کوشش کریں اس کی آپ غیبتیں کریں اس کو آپ مارنے کی کوشش کریں تو وہ شخص آپ کی محبت کو اور آپ کے پیار کو جھوٹا سمجھے اب اس نقطے پر ایک بڑا اہم نقطہ دائر اور وہ یہ ہے کہ چونکہ محبت اور تعلق کی اساس اللہ تو عقیدہ توحید در حقیقت اس محبت کی بنیاد آج بیشتر لوگ اس نقطے کو سمجھنے سے پاس ہیں عقیدہ توحید ہی تعلق اور محبت کی اساس کیونکہ محبت ایک عبادت ہے عبادت اللہ کے لیے ہے محبت اللہ سے کرنی ہے یا اس سے جس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو اور اگر اس سے محبت کر لیں جس کی محبت اللہ کی محبت کے منافی ہے تو لان اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہو بلکہ یہ ضروری ہے یہ نقطہ بڑا قابل فہم ہے کہ اب وہ محبت اللہ کے لیے ہو چونکہ یہ ہے کہ بات اللہ امر دے دے کہ فلاں سے محبت کرو اس سے محبت کرو سے محبت کر لو یہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست جو شخص میرے کسی دوست سے نفرت کرے گا اللہ فرمات جو شخص میرے کسی دوست سے نفرت کرے گا اس شخص سے میرا اعلان جنگ اب اللہ سے جنگ کر کے کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی اب میرے بھائی بڑی تنہائی میں بیٹھ کر اس نقطے پر بار بار سوچنا اور غور کرنا کہ میرے تعلقات اور میری محبتوں کی بنیادیں کیا ہیں اللہ کی بات ہے اللہ کی توحید ہے یہ مفاہین کچھ بگڑتے ہوئے نظر آئے کچھ بگڑتے ہوئے صرف بات یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہیں اپنے اپنے ذوق اپنے اپنی پسند کسی کا ذوق تبلیغ کے ساتھ وہ تبلیغ کے نام پر جماعت بنا دیتی تبلیغی جماعت اب اس کے تعلق کی احساس یہی ایک نقطۂ تبلیغ ہے کسی کا سو جہاد ہے。وہ جہاد کے نام پر جماعت کریں گے اب اس کی محبت اور میل جول اور تعلق کے احساس جہاد جہاد کل دین نہیں تبلیغ کل دین نہیں بلکہ پورے دین کا ایک جز جہاد پہ جز ہے تبلیغ پہ جز ہے یہ مفہوم کی تبدیلی لوگوں سے ملنا لوگوں سے پیار کرنا لوگوں سے محبت کرنا اس کی اساس نہ تو جہاد ہے اور نہ تبلیغ اس کی اساس اللہ اللہ کی تحفید بس اب ایک شخص اگر قبر پرست قبروں کا طواف کرتے لیکن جہاد کرتے اس کو آپ قریب کریں تقاضہ ختم ہو گیا لا ایک شخص اگر موحد, توحید خالص کو مانتا اور جانتا لیکن آپ کے کاش سے متفق نہیں ہے اس سے آپ نفرت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ فرماتا ہے من آئے بلی فقط آزم تو ہو کہ جو میرے کسی بلی سے عداوت قائم کرے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا میرا اس سے اعلان جنگ تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی احساس محبت پر ہے اور محبت اللہ کے لیے اتنا عظیم نقطۂ ہے رسول اللہ کا فرمان ہے الحق محبت بھی اللہ کے لیے اور بخ بھی اللہ کے لیے رسول اللہ سلم کا فرمان ہے من احبد اللہ اب الله اللہ الله فقط استقمت علیمان جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے بغض رکھا اللہ کے لیے مال دیا اللہ کے لیے روکا اس کا ایمان پورا ہو گیا رسول اللہ کا فرمان ہے الحق فل بخلا ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو بھی اللہ کے لیے میں نے اتنی تفصیل اس لیے کہہ دی کہ اس تعلق سے کچھ جھول ہم میں آتا جائے نہیں میرے بھائی توحید کے ساتھ مخلص ہو جائے توحید کے ساتھ یہ احساس ہے توحید سے بغاوت کر کے کون سا جہاد ہے اور کون سی کام کامیابی اگر توحید کی غیرت نہیں ہے تو جہاد کس لیے ہو رہا ہے طاقت کس چیز کی ہو رہی نہیں توحید کو قبول کرنا تمسخو تمسو اختیار کرنا استقامت مظاہرہ کرنا اس کے لیے غیرت ہو یہ اصل اصول ہے اللہ کے بولو اصل اصول تمام اصولوں کا اصل ہے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ اب تمہاری محبتوں اور نفرتوں کی احساس کیا راما نے کہا تھا کہ پہلے دنیا میں سب سے محفوظ چہرہ آپ کا تھا اب دل گواہی دے رہے ہیں کہ سب سے محبوب چہرہ آپ یعنی نفرت اور محبت میں انقلاب آ گیا یہی بات ہندا نے کی جب اسلام قبول ہندا یہی بات کہی اللہ کے نبی سے جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو دل کی خواہش تھی کہ پوری دنیا کی سلت سمٹ کر محمد کے خیمے میں آ صلی اللہ صاحب ہندا نے کہا کبھی کہ آپ آب کی اطلاع قبول نہیں کی تھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور دل کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کی ساری جزتیں سمٹ کر آپ کے خیمے میں آ اور کلمہ پڑھ لیا ہیں اور دل سے دعائیں بھی رہی ہیں کہ یا اللہ دنیا کی ساری عزتیں محمد کو عطا فرما دے صلی اللہ علیہ صاحب یہ تعلق کی اثاثے تبدیل ہوگی یہ تبدیلی ضروری یہ انقلاب ضروری کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے سے مختلف ہونا پڑے گا عقیدے کے اعتبار سے تعلقات کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے نفرت کے اعتبار سے تبدیل ہونا پڑے گا تو یہ ایک چیز جس میں جھول آتا جاتا حالانکہ مسئلہ اعتقادی اتنا ضروری اعتقادی مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مسابق اللہ تعالی نے محبت اور نفرت کا شعور جماعتات تک کو دے دی اللہ کے پیغمبر کو فرمان ہے ہر ہب نب یہ عہد پہاڑ ہم سے محبت کرتے عہد پہاڑ ایک جماعت چیز محبت کرتے ہم سے بطور انسانیت نہیں انسان تو ابو چار پہ تھا ابو ڈرک پہ تھا ادبار شیبہ تھے جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ دھرتی کے بوجھ تھے بطور واحد کے بطور مومن کے ہم سے محبت کے اللہ کے پلم پر ایک دفعہ پہاڑ پہ چڑھ گئے ابو بکر صدیق صاحب عمر بن خطاب صاحب عثمان غنی صاحب اور پہاڑ بجٹ میں آ اللہ اکور کیسی کیسی شخصیت مجھ پر چھڑ گئی کائنات کے سردار مجھ پر صدیق مجھ پر عمر خطاب مجھ پر عثمان غری مجھ پر کتنا اس کو پیار آیا ہوگا ہلنے لگا فرتے محبت سے جذبات بے قابو ہو گئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہوئے کہ اتنا میں ہل جائے کہ ہم کو نیچے گرا دے اپنی ایڑی ماری اور کہا کہ اسکن پر سکون ہو شہید ہیں معلوم ہونا چاہیے تجھ بھی اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے, وہ صدیق کھڑا ہے اور شہید کھڑے یہ شرور کس نے دیا ایک جماعت اللہ کے بالکل خطبہ دے رہے ایک آواز آ گئی رونے کی آوز کی کیسے ایک بچہ اونٹ بھی کھو دے اور وہ روئے اس کی تلاش میں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں سب دیکھ رہی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں جب غور کیا تو اس تنے سے آ رہی تھی جس تنے سے آج سے پہلے کائنات کے سردار دک کے خط دیا گیا اللہ کے پیگمبر کی دوری وہ برداشت نہ کر سکا رسول اللہ سب نے رشاد فرمایا آپ نیچے اتریں اس پر ہاتھ پھیرا اپنے سینے سے لگایا اور آہستہ, آہستہ چپ ہوا جیسے بچہ روتے روتے آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میں نہ اترتا، اسے سینے سے نہ لگاتا اس پر ہاتھ نہ یہ کیا عقیدہ اتنا محکمہ ایک پہاڑ میں ہے ایک پتھر میں ہے درخت کے تنے میں ہے تجھ میں نہیں تو غور کر تیری محبت کی احساس کیا ہے نفرت کی احساس کیا ہے کیونکہ یہ کلمے کا لازمی انتخابہ ہے کہ جب لال پڑھ دیا اب بیٹھ کر سوچو اور غور کرو کہ پہلے محبت کا مہمت کیا تھا اب کیا ہے اور تعلقات کی احساس کیا ہے یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے اور ہم نے ایک اور پروگرام میں جانا ہے ہمیں اگر موقع ملا تو اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے باہر کیف یہ کلمہ اسے قبول کر دیا انہی مفاہین کے ساتھ جو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی صدق اخلاص یقین محبت اس کے مفاہین کو سمجھ کر اور قبول کر کے کوئی جہل نہ ہو کوئی شک نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پوری طرح اگر اس طرح قبول کر لیں قبول کر لیں تو پھر یقین کر لیجیے کہ دنیا اور آخر کی سعادت ہمارے لیے پوری دنیا پر غلبہ ہمارا ہوگا امام المبیا نے کوہ سفا پر کھڑے ہو کر رہتی دنیا تک کامیابی کے کا پروگرام پیش کر دیا کوہ سفا پر پہلی طاقت پہلی طاقت ابلی اپنی قوم کو جمع کیا اور پہلی طاقت ان کے سامنے رکھی پہلی بار کھڑے ہوئے دو تین جمنے کہے وہ جمنے کیا تھے پورا پروگرام تھا کیا کے زمین پر غلبہ سطبت سلطہ نظارہ فنارہ کامیابی جنت کا حصول اللہ کی رضا اللہ کی رحمت ان تمام چیزوں کا حصول اللہ کے پیغمبر نے پہلی طاقت میں ایک جملے میں سمیٹ کر بیان کر دی فرما کے لو لا الہ الا لوگوں کہہ دو کیا کلمہ پڑھ پڑھو اس کا سمرا کیا ہے تو فل کامیاب ہو جائے کامیابی دنیا کی اور آخرت پورا پروگرام کوئی کمی ہے تو بتائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم لکھو ارب والا اعظم تم عرب و کے مالک بن جاؤ گے کلمہ پڑھ پڑو بس یہ لال ایک دنیا پڑھ رہی لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا اس لیے کہ تقابے پورے نہیں کیے جائیں آئیے یہ تقادن امل انتخابوں پر ہم پورے اترے تو پروگرام پیش کر دیا گیا کے گانبر نے اس پروگرام کے تب مشارتیں دے, دے, دے. فرمایا بشر حاضر بس دی فرمایا بشرحاد بفاطی بن نسرے بد الارض اس امت کو بشارت دے دو غلبے کی کامیابی کی اور پوری زمین کے اقتدار میری امت اس پوری زمین پر غالب آ کر رہے گی پوری زمین ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ بحر عرض بحر بیت مدرن ولا اللہ اللہ الاسلام اس زمین کی پشت پر کوئی کچا گھر اور پکا گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ فائدہ اسلام پہ کلمے کو داخل نہ کرے حدیث میں فرمایا جب لوگ یہ دین وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک رات پہنچی اب رات کہاں کہاں نہیں کوئی ایک چپا زمین کا دکھاؤ جہاں رات کی تاریخی نہ ہوتی ہو ہر جگہ رات ہے فرمایا جہاں جہاں تک رات ہے وہاں وہاں تک یہ دین پہنچے گا احساس کیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا پورو لائے کرنا پڑ اس کے تقاضے پورے کر اس کے مفاہم کو اپنا لو اور پوری استقامت کے ساتھ پوری دین داری کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ عمل کے جذبے کے ساتھ خب و و فل بہ کے عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھ لو قبول کر لو ان عقائد کی معرفت حاصل کر لو اور اپنا نابوز بحق اللہ کو قرار دے دو یہ پروگرام ہے تم نے اخر بھی اخروی سعادت اور فلاح کا تم جہنوی کامیابی کا زمین کے اقتدار کا زمین کے غلبے کا ہر کچے پکے گھر میں توحید کو پہنچانے کا اور میں اقتدار کو حاصل کرنے کا اور اس سے بڑھ کر قبر میں کامیابی کا میدان حشر میں کامیابی کا جنت کو حاصل کرنے کا اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ پروگرام ہے اقول و قولہ مستخر اللہ علیہ ولکم اللہ